علی علی محمد <سلام> ابو داود شریف کے حوالے سے مشکات کے کتاب الفتن میں حدیث مبارک ہے جس کے راوی حضرت عبد اللہ تعالیٰ میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فاکر الفطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کا ذکر کیا فکثر تو بہت زیادہ ذکر کیا فتن تل احلاس سے آپ نے فتن احلاس کا ذکر کیا احلاس جو ہے نا ہیلس کی جمع ہے اور ہیلس جو ہے وہ چٹائی کو کہتے ہیں فتنہ احلاس چٹائیوں کا فتنہ اس کو کہا علماء محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ فتنہ احلاس اس کو کیوں فرمایا کہ ایسا فتنہ ہوگا کہ جس کے اندر علیحدگی بہ علیحدہ بیٹھنا نہ ادھر نہ ادھر کسی طرح شام گھروں میں گھروں میں چٹائیوں کو لازم پکڑ کر بیٹھنا بہتر ہوگا یہ اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا فتنہ احلاس ہوگا کالا فتنا یہ فتنہ احلاس کیا چیز ہے آپ نے فرمایا بھاگ دوڑ اور جنگ یہ فتنہ ہے کہ کیسا فتنہ ہوگا جس میں پاجناس بھاگ دوڑ پڑ جائے گی جنگ ہوگی قتل و غارت اور باغ کو گھر کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہوگا کو کدھر کو بھاگ رہا ہوگا کو کدھر کو بھاگ رہا ہوگا یہ ایک ہوگا سما فتنا تسرا پھر آپ نے ذکر کیا ثم فتنا تسرا پھر آپ نے فتنہ سرا کا ذکر کیا سراہ کا معنی ہوتا ہے خوشحالی ترقی یہ دو لفظ یاد رکھو خوشحالی تکلیف اور تنگ دستی پر بولا جاتا ہے سر خوشحالی اور یعنی دنیاوی خوشحالی جس کو کہتے ہیں پھر فرمایا خوشحالی کا فتنہ ہوگا داخنہا من تحت قدم رجل من اہل بیتی یزعم انہو منی و لیس منی انما اولیاء المتقون فرمایا اس خوشحالی کے فتنے کا ظہور اس فتنے کا اٹھنا کہے گا کہ میرا میرا ہے ہے وہ سے سے نہیں ان یل متکون میرے تو صرف وہی ہیں جو پرہیزگار ہے میرے اہل بیت وہی ہیں جو پرہیزگار وارکن علا پھر لوگ متفق ہو جائیں گے سارے کے سارے ایک ایسے شخص پر جو ایسے ہوگا جیسے پسلی کی ہڈی پر سرین ہو سرین چوتڑ ہوتا ہے نا بندے کا جس کے دو حصے اسے, اسے کو سرین کہتے ہیں جیسے اس پر سرین اب اس کی وجہ یہ میں بعد میں کرتا ہوں مطلب یعنی ترجمہ کر لوں سما فتنا پیچھے میں نے دو عراب پڑھے فتنا تسر رہا ہے فتنا تسر رہا ہے اسی طرح فتنا تل ما دماؤ جمع جماؤ کہتے سیاہی کو سیاہ چیز مونس کو مذمت کے لیے یعنی ایسا فتنہ جو تاریخی والا ہر کسی کو چپیڑ مار دے گا ایسا فتنہ ہوگا ہر کسی کو چپیڑ جب یہ کہیں گے کہ بس مک چل جائے تمادت بڑھ جائے گا یوس بحر راج الفیحا مومن اس کے اندر صبح بندہ مومن ہوگا کوئی کافر تو شام کو کافر ہو جائے گا ایمان اللہ له ایک دھڑا ایسا ہوگا کہ ان میں ایمان ہوگا منافقت نہیں ہوگی دوسرا دھڑا ایسا ہوگا پستا لا تو نفاق اللہ ایمان الح منافق ہوں گے ان میں ایمان نہیں ہوگا فیضا کا نہ زال جب ایسا ہو جائے فن تذر امی یوم ہی اومن غد ہی پھر ایک چاند بس انتظار کرنا ہاں جی ہر دو کے بعد دجال ظاہر ہونے والا ہوگا یہ حدیث پا ختم ہو گئی اچھا پستا تو ایمان اللہ ہے پستا تو نفاق اللہ ایمان افی صحابہ اکرام فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ احلاس کا ذکر کیا پوچھا رسول احلاس کا فتنہ کیا ہے فرمایا بھاگ دوڑ پاجناس تھے جانگ لڑائی یہ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے نا اٹھارہ سو ستاون میں یہ ہوا تھا پاجنا جناسی دنیا کوئی چھ چڈی دیکھو کدھر نس رہا کدھر خوشحالی کا فتنہ اس کے بعد یہ سر سور صاحب جو ہے نا یہ میدان میں آ کر انہوں نے کہا تھا تعلیم لے کر آیا ہوں خوشحالی اور ترقی کی مسلمان اب اپنی ترقی اور خوشحالی کی سوچیں چھوڑو بس جو کچھ ہو گیا سب ہو گیا وہ فتنہ ہے سرا خوشحالی اور ترقی کا فتنہ مم. اب اس کے لیے ہم نے یہ تعین کیسے کی وہ سر اس کے متعلق ایسا کہ جو میری اہل بیس سے ہوگا اس سے وہ ظہور کرے گا فتنہ خوشحالی کا ایمان سے بتاؤ سرسور کے علاوہ کوئی ہے جس نے یہ دعوت دی خوشحالی اور ترقی کی مم. پھر اہل بیت سے ہو اپنے آپ کو سید کہتا ہو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب میں آ کر اس کو اپنے اپنی اہل بیت سے نکال دیا پہلے ثابت کیا نکالا غضب سے یہ نہ نسب اس کا نہیں ہے نصب میں وہ ہے, ہوگا سید لیکن کام اس کے سجدوں والے نہیں ہوں گے اس وجہ سے میں غضب سے اس کو اپنی اہل بیت سے نکال دیتا ہوں. جیسے باپ اپنی اولاد پر بیٹے پر میرا ہو کہتا نہیں پڑا دفے کہتے ہیں نا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ غصے میں میرا اب اسی طرح آپ صلی اللہ فرما رہے ہیں آگے فرمایا اول اجل متفون میرے دوست میرے قریبی میرے رشتے دار تو صرف پرہیزگار ہے کہتے ہیں سہیدانوں کو جس ہم کچھ نہیں کہتے لیکن جو کچھ ان کے نانا جی نے کہا وہ تو بات کیا اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نانا جی نے فرمایا جو فجور میں آئے گا جو گا اس میں دینی میں آئے گا مورتا دوتا چلا جائے گا وہ میرا ہی میرے تو وہی قریبی ہے وہی رشتہ دار ہیں جو اچھا اس کے بعد پھر مسٹر جناح کی باری آ لوگ ایسے شخص پر متفق ہو جائیں گے واقعی وہی لوگ متفق ہوئے جو کبھی متفق نہیں ہوتے تھے صحیح ایسے شخص پر اب کن آبد لین پسلی پر پسلی پر سرین یا تو یہ لگتا ہے کہ اس کے دبلے پتلے ہونے کو بیان گیا گیا ہے باقی دبلا پتلا ایسے ہی ہے یوں ہی لگتا ہے جیسے پسلی پر سری ہی چل رہی ہے ایک مانا یہ جو میرے دن میں اور یہاں پر محدثین لکھ رہے ہیں کہ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل نہیں ہوگا جس طرح کہ پسلی پر سری نہیں رکھی جا سکتی اسی طرح وہ اہل قائد بنانے کا ہوگا نہیں نہ اس کے اندر علم ہوگا نہ عمل ہوگا نہ کوئی تقویٰ نہ کو پرہیز کوئی لیاقت نہیں ہوگی اس کے اندر قائد بننے کی لیکن لوگ اس کو اپنا بڑا قائد بنا کر اس پر متفق ہو جائیں گے اس وجہ سے آپ صلی اللہ جیسے <سرح> <سرائے سرح> <صرف سرح> نہ لائکی اس کی بیان کی ہے توجہ نہیں کیا <سرح> اچھا <آن لازم. سرح> ایک اور مانا بیان کیا نہایا امام ابن جزری کی نہایا جو ہے اس کے حوالے سے نہایت یس والوں ایسے بندے پر اکٹھے ہو جائیں گے کہ لا استقامت لے لا نظام لہو ولا استقامت لمرئی کہ نہ اس کا کوئی نظام ہوگا نہ ہی اور اس کو کوئی استقامت نصیب ہوگی وہ جدھر گے انگریز جس طرح پھیرتا تھا اس طرح پھیرتا تھا واقعی اس کا اور ہر کوئی نظام اس جب ملتا تھا مسلمانوں سے تو کہتا تھا اسلام لا رہا ہوں جب ملتا تھا انگریزی ٹولے سے کہتا ہے سیکولر ہوگا میرا ملک تو میں تو جدید ریاست بنانا چاہتا ہوں سکندر مرزے کے بات یہ خدای خدمت گار کتاب جو پڑھی ہے عبد الغفار خان بادشاہ خان کی اسفنت کا دادا عبد الولی خان کا باپ تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب سکندر مرزا نے اس سے پوچھا، دلی سے آ رہے تھے تو سکندر مرزا نے پوچھا کہ حضرت کیا نظام کیا ہوگا اسلام کا اس نے کہا بکواس میں ایک جدید ریاست بنانا چاہتا ہوں یعنی اسلام کو بکواس کہہ دیا کہا یہ بکواس کرو اسلام کیا ہوتا ہے یہ ٹھیک بات ہوگی لال نظام الزام اس اور استحکامت اس کو پکی بات نہیں کرے گا منافقوں کی طرح چکر مارتا رہے گا اچھا یہ بھی ہو گیا پھر آگے ایک تاریخ فتنہ ایسا عام ہو جائے گا سیاح فتنہ جس کے اندر لوگوں کو کوئی راستہ نہیں ملے گا کہ جس کے اندر وہ سمجھیں یہ بات غلط ہے صحیح ہے نہیں جیسے اندھیرے میں کوئی پتہ نہیں چلتا کیا کریں کدھر جائیں اسی طرح اس وقت پتہ نہیں چل سکے گا کہ یار یہ تعلیم کیا ہے کیا نہیں پھر اس کیا؟ وہ ایسا فتنہ ہوگا کہ اس امت میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا ادلا لتمت مت ہر کسی کو تپیڑ مارے گا چپیڑ مارنے سے مراد ہے متاثر کرے گا یہ سکول کا فتنہ ہے کہ مس پاکستان بننے کے بعد یہ سکول کا فتنہ ایسا پھیل گیا ہے کہ حکم نہ انہیں مولوی چھٹیا کسی نہ کوئی ملہ کا گھر چھوڑا نہ پیر کا چھوڑا نہ کسی غریب کا نہ امیر کا ہر کسی کے گھر میں اس نے چپیڑ مار دی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے فتن اس کو فتنہ دوہے ماں آپ نے فرمایا ہے اس کے فرمایا پھر لوگ کی بھول کیا ہو جائے گا حتہ اسی کے ساتھ ہی فرمایا ہاں جب یہ لوگ کہیں گے کہ اب کہیں گے کہ ختم ہو رہا ہے بس ختم نہیں ہوگا پھر بڑھ جائے گا یہ بڑھتا ہی رہے گا یہ ایسا لانتی فتنا ہو باقی حضرت صاحب ابھی آپ آب حضرت صاحب تو ہم یہی کہتے ہیں بس بکنے والا انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے یہ جی سکول ختم ہونے والے لیکن بڑھتے جا رہے ہیں یار بات تو وہی ہو رہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں اذا جب کہا جائے گا کہ ختم ہو چلیا تمادت پھر بڑھ جائے گا۔ اگے اپ نے فرمایا یصبح الرجل فيها مؤمن ويمسي کافر صبح مؤمن شام کافر باقی دنیا اسی سے ہو رہی ہے۔ دیکھ لو کیا کیا کوفٹ سکولوں کے آپ کو سنا چکے ہیں۔ کہ نہیں ہے؟ بے شار, بے شار. پھر اگے اپ نے جو عجیب بات کی ہے نا حتا کہ جب یہ کفرام ہو جائے گا لوگوں میں نا تو پھر لوگ دو دھڑوں میں ہو جائیں گے ایک دھڑا ایمان والوں کا ہوگا جن میں منافقت نہیں ہوگی ایک منافقوں کا ہوگا جن میں ایمان نہیں ہوگا اس وقت ایک سکول کے مخالف ادر صاحب کا دھڑا یہ ایسا عجیب ہے اس میں منافقت نہیں ہے اور ایک لان تھی وہی ملا پیر عوام وہ ایک طرف سکولوں کے حامی ان میں منافقت ہے تو ایمان نہیں ہے یہ بھی بات ٹھیک ہو گئی اور آگے پھر فرمایا کہ فیضا کا نظال جب یہ ہو جائے تو پھر دیال ڈنگ دائے مجھے پھر دجال آیا سمجھیا جی یہ تھے ہونے انج لگ دائے میں دجال آیا تھے پھر اللہ تعالیٰ انسانوں بچاوے یہ ترتیب کے ساتھ یہ چاروں فتنے فتنہ اخلاص جی. اٹھارہ کی جنگ, جنگ. اچھا فتنہ سرہ خوشحالی کا سر سور کا پیغام ترقی جی. سمجھتی بات کیا جی. میں ترقی اور دعوت ترقی جو تھی خوشحالی کی پھر آ گیا مسٹر جناح کے مجرم لیگ جس میں ساب اتحاد ہو گیا پھر آ گیا فتنا دوہے ماں وہ سیاہ فتنا تعلیم والا جو عام ہو کر ہر گھر میں پہنچ گیا آخر اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب بالکل بانڈو ہو گئی اب حضرت دجال کی اور یہ جو سکولی طبقہ ہے یہ حضرت دجال کے لیے پورا راستہ ہموار کر چکا ہے اور وہ بات بھئی کہ سچی نہ ہو جائے میرے حضرت صاحب مرشد پاک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب دجال آئے گا تو سب سے پہلے پاکستانی قوم مانیں گی میرے سید امام شاہ رضی اللہ تعالیٰ نو جو حضور سیدنا پیر میر علی شاہ کے خلیفہ تھے کتب تھے ان کی ولی کی زبان سے نکلا ہو سکتا ہے دجال آنے والا ہو اور پاکستانی قوم اس پر ایمان حدیث کی روح سے بھی ایسے ثابت ہوتا ہے یار میرے نے ہے دو دھڑے ایک ایک ایمان حدرسب فرما دے منافق منافک کافر تو فرمایا منافع ہو آگی گئی یہ ڈھل نا 464 سے چلتے اٹھا رہے ہیں سر سیو کرو ناصر یاد ہے ناصر اسے کرو نا پتہ نہیں پانا